تکبیر تکبیر تکبیر تکبیرات تشریق کے دنوں میں اللہ پاک کی رضا کے لیے دل کے شوق اور جوش سے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر الحمد اپنے محبوب رب کی محبت اور عذبت میں ڈوب کر یہ تکبیر بلند کریں. بھائیو بھائيو شرمايانہ یہ تو عزت اور سعادت کا کام ہے لوگ گانا گاتے نہیں شرماتے ہم اپنے مولا کی عظمت اور تقبیر بلند کرنے سے شرمائیں توبہ توبہ یہ شرم نہیں بے شرمی ہے اور ایمان کی کمزوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے کبے سے تقبیر کہتے تو آواز اتنی بلند کہ مسجد تک جاتی تب باقی لوگ اس میں شریک ہو جاتے اور زمین تقبیر سے گونج اٹھتی نوازوں کے بعد تو تقبیر کہنی ہی ہے ویسے بھی ان دنوں خوب تقبیر کہیں راستوں میں بازاروں میں اور اپنے گھر اور بستر پر ہمارا ہمارا مرض ہی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی ویسے نہیں جیسے ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں دنیا اور غیر اللہ کی عظمت داخل ہو چکی ہے یہ بڑا مہلک مرض ہے یہ دن اور یہ تکبیر اس مرض کا علاج ہے اتنی کہیں کہ بے حال ہو جائیں اور یہ تکبیر دل کی شریانوں میں گھس جائے اللہ اکبر اللہ اکبر